بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل عفیدا من الناس تهوي اليهم ورزک ہم مناتم یشکر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تفصیلی نقلی دلیل بیان ہو رہی ہے اور دونوں دعو کو ثابت کر رہی ہے یعنی ہمادان بھی اللہ ہے اور ہما بھی اللہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے ربنا انی اسکن تو منظریتی یہ جو دعائیں ایک دعا دو دعائیں پیچھے گزر گئیں ہیں کچھ دعائیں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ یہ مختلف اوقات میں مانگی گئیں یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں انہوں نے یہ دعائیں مانگیں بلکہ مختلف اوقات میں یہ دعائیں انہوں نے مانگی یہ جہاں سے آج ہم شروع کر رہے ہیں یہ دعا انہوں نے مانگی جب اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت سارا حضرت حاجرہ اور اپنے اکلوتے بیٹے سیدنا اسماعیل کو بچپن میں جب وہ دودھ پیتے تھے انہوں نے مکے میں آ کے بسایا تو انہوں نے وہاں ایسی وادی جہاں کھیتی باڑی نہیں آبادی نہیں پرندے نہیں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں وہاں آ کے بسایا اہلیہ کو بیٹے کو تو انہوں نے دعا مانگی اے ہمارے رب انی اسکن تو بے شک میں نے بسایا ہے منظریتی اپنی کچھ اولاد کو بے ایک میدان میں غیرزی ذرع جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی اندہ بیت کل محرم تیرے ادب والے عزت والے گھر کے پاس ادب والے شاہ عبد القادر صاحب نے معنی کیا اور شاہ ولی اللہ نے محترم کا معنی کی ربنا علیقی مسلا اے ہمارے رب تاکہ وہ قائم رکھے نماز کو یہ لے یقیم اسکنتوں کے ساتھ متعلق ہے جی میں نے بسایا ہے کیوں تاکہ وہ قائم رکھیں نماز کو پستوں کر دے لوگوں کے دل تحوی مائل تحوی تمیلو الم ان کی طرف لوگ ان کی طرف مائل ہوں کھیت ایسی وادی ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں پانی نہیں رہائش نہیں پانی نہیں تو پرندے بھی پر نہیں مارتے تو یا اللہ لوگوں کے دل اس طرف پھیر دے ورز ہوم من سمارات اور روزی دے ان کو پھلوں سے یشکرون تاکہ وہ شکر کریں اور شرک سے بچیں یہاں آپ نے محسوس کیا کہ حضرت سید ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے روزی کی فکر بعد میں کی اور دین کی فکر پہلے کی لے یوقیم اس کو پہلے کہا کہ وہ نیک بنے اللہ کے آکام مانیں نماز کو قائم کریں اور اس کے بعد کہا ورزم ان کو روزی دے تو اولاد کے لیے رزق روزی معیشت اس کا بھی انتظام ضروری ہے لیکن ایک والد کے لیے ضروری ہے کہ وہ معیشت سے پہلے ان کے دین کو سنوارنے کی فکر کرے ربنا نا انا اے ہمارے رب بے شک توں جانتا ہے ما نخفی جو کچھ ہم چھپاتے ہیں وما نعلن اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں عالم الغیب توں ہی ہے ہماری چھپی ظاہر کی ہر بات کو تو جانتا ہے وہ ما یقف اللہ من شیئن اور نئی پوشیدہ اللہ پر کوئی چیز فل عرض زمین میں ولاف سما اور نہ آسمان میں یہ ادخال الہی ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا توں جانتا ہے جو کچھ اب چھپاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں تو پھر اللہ نے یہ بات کہی اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں الحمدللہ اللہ تمام صفات کار سازی طریقہ شکر ہے جی تمام صفات کار سازی اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بخشے بڑھاپے میں اسماعیل بھی اور اسحاق بھی یہ تمام صفات کار سازی اللہ ہی کے لیے یہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ مانا کرتے ہیں الحمد کا الفلام آد خارجی کا بنا کے بڑھاپے میں اولاد دینے کی صفت اللہ کی ہے ان ربی لسمی دعا بے شک میرا رب سننے والا ہے دعا کا ربی جعلنی اے میرے رب کر دے مجھے مقی مسلات قائم کرنے والا نماز کا کہ قائم رکھوں نماز کو وہ منظریتی اور میری اولاد کو بھی بنا دے کہ وہ بھی نماز کو قائم رکھیں ربنا و تکبل دعا اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما ربنا فر لی اے ہمارے پالن ہار مجھے بھی باف کر دے بخش دے والے والدیا اور میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے ولمومن اور سب مومنوں کو معاف کر دے یوم یقوم الحساب جس دن قائم ہو حساب یعنی قیامت کا دن ہو تو میرے مجھے بھی معاف کر میرے ماں باپ کو بھی اور سارے مومنوں کی مغفرت فرما یہ جو والے والدیا حضرت ابراہیم نے کہا یہ قبل نہ یعنی جب تک اللہ نے منع نہیں کیا دعا مانگنے سے فلما تبیا نہ جیسے ہم سورت توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جب ان پر واضح ہو گیا کہ میرا باپ ایمان نہیں لائے گا تو وہ اس سے بیزار ہو گئے یا والے اس سے مراد آدم و ہوا ہیں جی آدم و ہوا یہ شیخ عبداللہ اللہ کی میں بات آپ کو سناتا رہتا ہوں جو ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوا تھا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر یہ تھل کے علاقے میں پیلو وینس کا رہنے والا تھا تیرہ چودہ سال کی عمر میں خواب میں بشارت پا کے اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا تھا شیخ عبداللہ اللہ تو شیخ عبداللہ اللہ کہتا ہے میں نے مولانا حسین علی سے پوچھا کہ میرے ماں باپ تو ہندو ہیں ہندو مر گئے تو میں یہ دعا نہ پڑھا کروں نا نماز میں ربنا اغفر فرلی والے والے تو میں تو نہ پڑھوں یہ دعا تو آپ نے فرمایا یہ دعا نماز میں پڑھا کر اور بابا آدم اور اماں ہبا کی نیت کیا کر ولا تح سبن اللہ غا فلن اما یہ وقائے اخرویہ ہے چوتھا تو مت گمان کر کہ اللہ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کرتے ہیں ظالم لوگ یہ مشرق اور کافر جو کام شرکیہ بدات کے کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھ کہ اللہ ان سے بے خبر ہے نہیں ان کو اس لیے جلدی نہیں پکڑتا کہ وہ قادر نہیں یا ان کے آمال سے واقف نہیں, نہیں, نہیں یہ بات نہیں ہے ان نمایوخر ہوم انہیں ڈھیل دیتا ہے ایسے دن کے لیے تشخص و فیل ابسار ٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اس دن میں آنکھیں قیامت کا دن مراد ہے جی. محتے مسرعینہ الدائی دوڑتے, دوڑتے ہوں گے دوڑتے ہوں گے دائی کی طرف دائی کون ہے سور پھونکنے والا مکن مرتفی اٹھانے والے اٹھانے والے اپنے سروں کو دوڑ بھی رہے ہوں گے اور سر جو ہیں وہ اوپر کی ہوئے ہوں گے مرتفعی لا یار تدو الہم ترفوں نئی جھپکتی ہوں گی ان کی پلکیں یعنی ٹک ٹکی بندھی ہوئی ہوگی و ادا تو ہم ہوا اور ان کے دل ہوا ان اڑے جا رہے ہوں گے دل قابو میں نہیں ہوں گے ہم تو اس دن کے لیے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں یہ نہ سمجھ کے ہم ان کے کرتوتوں سے واقف نہیں ہیں وہ انضر اناس تخویف دنیاوی ڈرا لوگوں کو اس دن سے یا اطیم العذاب جس دن آئے گا ان پر عذاب عذاب دنیاویہ مراد ہے جی ہم نے یہاں سے عذاب دنیاویہ کیوں مراد لیا جی اس کی وجہ آ رہی ہے جی ڈرا لوگوں کو اس دن سے کہ آئے گا ان پر عذاب فیقول الَّذِينَ ظالم تو کہیں گے ظالم لوگ بے انصاف شرک کرنے والے کفر کے مرتکب کیا کہیں گے ربنا اے ہمارے رب آخر ہمیں مہلت دے جلن قریب تھوڑی دیر کے لیے یہ کرینا جی کہ عذاب دنیا بھی مراد ہے ہمیں مولت دے تھوڑی دیر کے لیے نجب دعوت کا ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو ون تب رسول اور ہم پیروی کریں گے رسولوں کی تکون اس سے پہلے لکھیں گے یو لہم جب وہ یہ جملے کہیں گے تو ان سے کہا جائے گا اکسم تم من قبلو تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبلو اس سے پہلے اس عذاب سے پہلے مالک من زوال کہ تمہیں کبھی زوال نہیں ہوگا نہیں ہے تمہیں ٹلنا بطورے عذاب ہم نہیں مریں گے عادتاں تن مریں گے و سکن تم وا <حالیہ> تم یہ بات کہتے تھے حالانکہ تم آباد تھے فی مسا کہ نل ظالموں کی بستیوں میں جنہیں ہم نے تباہ کر دیا تھا انہی بستیوں میں تم رہتے تھے جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا وہ تبیا اور تم پر یہ بات واضح ہو چکی تھی اور تمہارے لیے یہ بات واضح ہو چکی تھی کئی ففال بہم کہ ہم نے ان بستی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا یعنی انہیں عذاب میں پکڑا بستیاں الٹ دیں وزرب نالکم المسال اور ہم نے بیان کر دیں لکم تمہارے سمجھانے کے لیے الامثال کہاوتیں شاہ ولی اللہ صاحب نے میں نے کیا داستانے ان کے حالات بیان کر دیے تھے تمہارے سمجھانے کے لیے انہی کی بستیوں میں تم رہتے تھے یا ان کے قریب تم رہتے تھے وہ قد مکرو اور انہوں نے تدبیریں کی تھیں اپنی تدبیریں انہوں نے چالیں چلیں اپنی چالیں وَإند اللہ مکرم اور اللہ کے ہاں ہے ان کے مکر کی سزا اور اللہ کے ہاں ہے ان کا مکر یعنی اس کی سزا وہ انکان مکرہم اگرچہ تھا ان کا مکر لے تزول امن کہ اس سے پہاڑ بھی ٹل جائیں مکر کی شدت کو بیان کرنا مقصود ہے یعنی اتنی شدت کا اتنا زبردست مکر تھا کہ اس سے پہاڑ تل جائیں یا ان یعنی نافیہ بنا لو جی اور نہیں تھا ان کا مکر کہ اس سے پہاڑ تل جائیں یہ مکر کا زوف بیان کرنا مقصود ہے یعنی کچھ نہیں تھا ان کا مکر فلا سبن اللہ پس توں گمان نہ کر اے مخاطب قرآن اے قرآن کے مخاطب توں گمان نہ کر کہ اللہ مخلف وادی ہی اللہ خلاف کرے گا اپنے وعدے کا جو اس نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا کہ انہیں سزا دیں گے انہیں قیامت کے دن پکڑیں گے تو گمان بھی نہ کر کے اللہ اس کی خلاف ورزی کرے گا ان اللہ عزیز ما قبل کی علت ہے جی بے شک اللہ غالب ہے زنتقام انتقام لینے والا ہے بدلہ لینے والا ہے یوم تو بدل العرض و غیر الرض وقائے اخرویہ پانچواں بدلے کا دن وہ ہوگا یومہ بدلے کا دن وہ ہوگا جس دن تبدیل کر دی جائے گی زمین دوسری زمین سے وہ سماواتو اور جس دن بدل دیے جائیں گے آسمان دوسرے آسمانوں سے کیا مطلب سمندر خشک ہو جائیں گے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کو ہموار کر دیا جائے گا جنگلات اور درخت ختم ہو جائیں گے لگے گا کہ یہ وہ زمین ہی نہیں ہے اور آسمان چاند ستارے سورج سب کچھ غائب ہو جائے گا لگے گا ہی نہیں کہ یہ وہ آسمان ہے وہ بارازول واحد ال اور وہ سامنے ہوں گے اللہ کے حضور جو اکیلا ہے غالب ہے برازو ظاہر شبان شاہ ابد القادر صاحب نے میں نے کیا نکل کھڑے ہوں گے و ترل اور تم دیکھے گا مجرم لوگوں کو گناگاروں کو مشرقین کو یوم اس دن مقررین جکڑے ہوئے فل اسفاد زنجیروں میں سرابیلہم من قطران کرتے ان کے سرابیل کرتے شاہ ولی اللہ صاحب نے معنی کیا لباس ایشاں لباس ان کا من قطران گندک کا ہوگا ایک بدبودار تیل ہے جی تارکول اور آپ سمجھ لیں یہ لک یہ جو سڑکوں پہ لک بچھائی جاتی ہے کالے رنگ کی اسے آگ بہت جلدی پکڑتی ہے وہ تگشا وجوہ منار ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو آگ لے یجزی اللہ ہو اس کا متعلق معذوف ہے جی یو بہم ظالک ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے گا یہ معذوف ہوگا جی یو فالو بہم زالک ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے گا کیوں کہ اللہ بدلہ دے ہر نفس کو جو اس نے کمایا ان اللہ سری الحساب بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے یعنی قیامت آمد کا دن جلدی آنے والا ہے یا اتنی خلقت کا امتحان جلدی ہو جائے گا حاضہ بلاگ الناس اصل دعوی توحید کا ذکر جی جس کے لیے وقائے سنائے جا رہے ہیں حاضہ یعنی حاض القرآن یا حاض دلائل یا یہ مذکورہ واقعات وقائے جو سنائے گئے ہیں مختلف قوموں کے یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے یا یہ وقائے پیغام ہے لوگوں کے لیے والے یونزرو بھی اس کا معطوف الح معصوف ہوگا لے یو مینو یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ ایمان لائیں یہ معذوف ہوگا جی والے یوں ضرور تاکہ ان کو اس قرآن کے ذریعے ڈرایا جائے ولیم اور تاکہ وہ جان لے انا ہوا اللہ واحد کہ بے شک وہ اللہ معبود ہے ایک ہی اس کے علاوہ مخلوقات میں سے کوئی بھی معبود بننے کے لائق نہیں ولیزک کرا اول تاکہ نصیحت حاصل کریں ان وقائے سے ڈر جائیں عقل والے اللہ قرآن وچ جو کچھ بھی بیان کریں رہوی بھی مکیندہ تو ہی اس میں وقائے بیان کی لیکن سورت کو آ کے ختم کیا لا الہ الا اللہ پر کہ اصل مشن مقصد یہی بات منوانی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ اور معبود بننے کے لائق نہیں ہے سورت الحجر بڑی ربط بھی آسان سا ہے اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ بھی بڑا آسان سا ہے پہلے نامی ربط اسمی جو مسئلہ ابراہیم نے بیان کیا جو مسئلہ ابراہیم نے بیان کیا اسے مان لو ورنہ اسحاب ہجر کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جو مسئلہ ابراہیم نے بیان کیا اسے مان لو ورنہ اسحاب ہجر کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے یہ نامی ربت ہے جی مانوی ربچ یعنی مضمون کے اعتبار سے ربط سورت ابراہیم میں بیان ہوا کہ ان کے سامنے وقائے بیان کرو شاید شرک کے اندھیروں سے نکل کے توحید کی روشنی کی طرف آ جائیں سورت ابراہیم میں بیان ہوا ان کے سامنے وقائے بیان کرو یعنی تخویفات قوموں کی تباہی اس کا تذکرہ کرو نافرمان قوموں کی تاکہ یہ شرک کے اندھیروں سے نکل کے تو ہیت کی روشنی میں آ جائیں اب صورت ہجر میں کہا جائے گا کہ ہمارے دعوے کو مان لو ہمارے دعوے کو مان لو ورنہ پچھلی امتوں کی طرح تم پر بھی عذاب آئے گا تو پچھتاتے پھرو گے یہ ربط ہے جی آپ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سورت الحجر ہجر میں مرکزی مضمون کیا ہے سورت ہجر میں کیا بیان ہوا ہے تو آپ نے چند لفظوں میں کہنا ہے کہ ہماری بات کو مان لو ورنہ عذاب آیا تو پشتاتے پھرو گے اور اس وقت کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا خلاصہ کیا ہے جی صورت میں کیا کچھ بیان ہوگا جی دو دلائلے اکلی ایک تفصیلی ایک اجمالی تخویفے دنیاویہ کے پانچ نمونے اللہ پیش کریں گے جی تخویفے دنیاویہ کے پانچ نمونے تین پہلی امتوں سے اور دو مشرقین مکہ سے یہ نمونے اللہ کیوں پیش کریں گے یہی بتانے کے لیے کہ مان جاؤ ورنہ پہلی قوموں کی طرح تمہیں بھی پکڑیں گے تو پشتاؤ گے لیکن اس وقت کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا پانچ نمونے اللہ پیش کریں گے درمیان میں کس آدم و ابلیس یہ قصہ آدم و ابلیس اکثر صورتوں میں ذکر کیا گیا جی ابلیس کو کہا کار اس نے نہیں کیا پھر اس نے مولت مانگی اللہ نے جب جنت سے نکالا اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اولاد آدم کو نہیں چھوڑوں گا انہیں میں پٹڑی سے ہٹا کے رکھوں گا اس واقعہ کو کئی صورتوں میں اللہ نے بیان کیا اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے بیان کرنے سے مقصد اللہ کا یہ ہوتا ہے میری بات مانو شیطان کی پیروی نہ کرو اس نے مجھے پہلے دن چیلنج کیا تھا کہ تیری مخلوق کو اولاد آدم کو میں گمراہ کروں گا تو تم اس کے پیچھے چل رہے ہو اس کی بات مانتے ہو وہ تمہارے بابا آدم کا دشمن ہے تو شرم نہیں آتی تمہیں اپنے بابا کے دشمن کی پیروی کر رہے ہو یہ مقصد ہوتا ہے جی آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانچ تسلیاں ہوں گی جی یہ ہے جی صورت کا مختصر سا خلاصہ اور مختصر سا خاکہ باقی تخویفات بشارات شکواجات تسلیات یہ ہر صورت کا خاصہ بھی ہے لازمہ بھی تو اس صورت میں کیا بیان ہوگا جی دو عقلی دلائل ایک تفصیلی ایک اجمالی تخویف دنیاویہ کے پانچ نمونے تین پہلی امتوں سے دو مشرقین مکہ سے درمیان میں قصہ آدم و ابلیس اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانچ تسلیاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا معنی اور مراد اللہ بہتر جانتا ہے صحابہ سے یہی منقول ہے تل کا آیات الکتاب یہ ایتیں ہیں کتاب کی و قرآن بین واؤ تفسری جی اسی الکتاب ہی کا بیان ہو رہا ہے جی یہ ہیں کتاب کی یعنی روشن قرآن کی یہ تمہید ہو گئی جی. تمہید برائے ترغیب ربا مائی روبا ما کا فرو لو کان مسلمین ربا, ربا حرف جی جب اسے فیل پر داخل کرنا ہو تو ماں کافا لگاتے ہیں جی روبا ماں دو مانے ہوں گے جی کسی وقت آرزو کریں گے کافر یہ شادل قادر صاحب نے مینا کیا کسی وقت آرزو کریں گے کافر لو کانو مسلمین کاش کے وہ مسلمان ہوتے دعو ہے ہے جی یہی صورت کا دعوی ہے یہی صورت کا مضمون ہے جی اب مان لو ورنہ جب عذاب آئے گا پشتاتے پھرو گے اس وقت کہو گے لو کانو مسلمین اور شاہ عبد, شاہ ولی اللہ صاحب نے میں کیا بہت آرزو کریں گے بہت آرزو کریں گے کافر کب جب عذاب آ گیا کیا آرزو کریں گے لو کانو مسلمین کاش کے وہ مسلمان ہوتے اور یہ عذاب ان پہ نہ آتا زر زجر تخویف چھوڑ ان کو یہ ضدی ہیں انادی ہیں زد پر اڑے ہوئے چھوڑ ان کو یا کلو کھائیں پئیں وہ یت مت کریں نفع اٹھانا یت نفع اٹھائیں چھوڑ ان کو کھائیں پئیں نفع اٹھائیں وہ یل اور غفلت میں ڈالے رکھے ان کو امید غفلت میں ڈالے رکھے ان کو امید جوانی میں بھی کبھی کوئی مرا بوڑھے لوگ مرتے ہیں ابھی یہ کر لو توبہ کر لیں گے بعد میں یا یہ جی جن کو ہم نے سفارشی بنا رکھا ہے ان کی سفارش کو اللہ رد نہیں کرتا یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے ہاں نبی پاک کہیں گے کہ آمد کے دن یہ نات خان آ رہا ہے اس کو چھوڑ دو یہ میرا ہے غفلت میں ڈالے رکھے ان کو امیدیں شیخ عبد القادر جی لانی رحمت اللہ علیہ کے جو مرید ہیں ان سے قبر میں حساب کتاب نہیں ہوتا شیخ عبد القادر جی لانی نے منع کر دی ہے فرشتوں کو کہ میرے مریدوں سے تم نے قبر میں حساب کتاب نہیں لینا یہ ہیں امیدیں غفلت میں ڈالے رکھیں ان کو امیدیں فسو فیا لمون ان قریب ان کو پتا چل جائے گا وما لک نام ان تخویف دنیا بھی ہے اور نئی ہلاک کیا نے کسی بستی کو اللہ ولہ کتاب معلوم لیکن اس کے لیے ایک لکھت تھی مقرر کتاب لکھت یا کتاب مدت کتاب وقت مگر اس کے لیے وقت تھا مقرر ما تصبے کو من امتن اجلا نہ آگے بڑھ سکی کوئی امت اپنے وعدے کے اس وقت کے وہ مایسترون اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں جب آیا نہ آزاد پھر ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہ ہو سکے وقالو کالو شکوا میں دو چیزیں ذکر ہیں جی ان کی دو باتوں پہ شکوہ اللہ کر رہے ہیں مشرقین کی دو باتوں پر اور کہتے ہیں یا او حلزی اے وہ آدمی اے وہ شخص نزلہ علی ذکر جس پہ اتارا گیا ہے قرآن ذکر کا لفظی میں تو نصیحت ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے تو مانا ہی قرآن کی ہے جی ان کا لمجنون یقین توں دیوان یہ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا جا ہے جو معصوم انل الخطا والاسیان ہے اور ان سے بڑا حکیم اور ان سے بڑا عقل مند اور زیرک کائنات میں کوئی نہیں لیکن جب انہوں نے مسئلہ توحید بیان کیا اور مشرقین کے معبودوں پہ ضرب لگائی تو پھر وہ نبی پاک کو بھی مجنون کہنے لگے آج بھی اگر توحید بیان کی جائے اور لوگ فتوے لگائیں پھپتیاں کسیں مزاق بنائیں تو اس سے داغ کو گھبرانا نہیں چاہیے یہ سامنے رکھنی چاہیے یہ ایتیں لو ماتا تی نابل کا یہ نبی کیوں نہیں لے کے آتا ہمارے پاس فرشتے دو باتیں ہو گئی مجنون ہے فرشتے کیوں نہیں آتے ان کنتا منصادین اگر ہے سچوں میں اپنے دعوی نبوت میں ماں نزل الملائے کا جواب شکوجی دوسری بات کا جواب پہلے دے دیا لو ماتا تینا بل اس کا جواب پہلے دے دیا ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو اللہ بل حق مگر فیصلے کے ساتھ بتدیر موہکم لذاب جب فرشتے آ جائیں نا اور اس کے بعد کوئی قوم نہ مانے نا تو پھر ہم فیصلے کر دیا کرتے ہیں وَمَا ماکانو ازم منظرین اور اس وقت ان کو ڈھیل نہیں دی جاتی پھر مولت نہیں ملتی انا نہن و نزل نہ ذکرا وہ انا لہو لحافظ بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو شاہ ولی اللہ صاحب نے قرآن میں نہ کیا جی بے شک ہم نے اتارا ہے قرآن کو وہ ان لہو لحافظ اور ہم ہی اس کے نگے ہیں یعنی حفاظت کرنے والے یہ ان کی اس بات کا جواب ہو گیا ان کا لمجنون وہ کہتے تھے آپ مجنون ہیں اللہ نے اس کا جواب دیا ہم نے آپ پر قرآن جیسی کتاب اتاری ہے یہ قرآن جیسی عظیم کتاب ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں ولکد ارسل نام قبل کا فی شیا میرے پیغمبر آپ سے پہلے انبیاء ان سے بھی مزاق کیے گئے انہیں ستایا گیا آپ کو مجنون کہتے ہیں پرواہ نہ کر یہ وطیرہ ہے مشرقین کا شروع سے تحقیق ہم نے بھیجے ہیں آپ سے پہلے رسول فی شیل پہلے گروہوں میں پہلے گروہوں میں شیعہ شیعہ کا لفظی میں نے گروہ فرقہ جماعت شیعان علی یعنی علی کا گروہ اور شیعان معاویہ معاویہ کا گروہ شیا کا لفظی میں نا گروہ کا ہے ہم نے بھیجے ہیں رسول آپ سے پہلے فی شیا پہلے گروہوں میں ومایاتی من رسول اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول الا کانوبی یستا زیون مگر وہ تھے اس کے ساتھ مزاق بناتے مخال کرتے تھے تو میرے پیغمبر تجھے مجنون کہتے ہیں واہ نہیں کرنی کز ن سلوکو نسلوک اسی طرح کما سمیتا برائےتا اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں زمیر منسوب راجے بسوے استےزا یا زمیر منسوب راج بسوے انکار اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں اس استضاع کو یا ہم داخل کرتے ہیں اس انکار کو فی کلو بل مجرموں کے دلوں میں بوجہ ضد بوجہ انعد ہم ان کے دلوں میں راسک کر دیتے ہیں انکار اور استضا لا یو منون یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن کے ساتھ یعنی میرے پیغمبر تیری قوم بھی وقت خلا سنت اور تحقیق گزر چکا ہے طریقہ پہلوں کا ضد کرنا ایمان نہ لانا اللہ کا عذاب دینا یہ ہے جی سنت ال و لو فتح ن علیم باب منسما زجر ہے اور اس کا تعلق ہے شکوے کے ساتھ انہوں نے کیا کہا تھا لو ماتا تی نا یہ ان کا کہنا تھا فرشتے کیوں نہیں اترتے تیرے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آتا اللہ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا جی میرے پیغمبر وہ فرشتے اترنے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر فرشتے اتریں تو ہم مانیں گے میرے پیغمبر ولو فتح نہ علیہ بابم نہ سما اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان کا فضلو فی یا رجون پھر سارا دن یہ اس میں چڑھتے رہیں یہ فرشتوں کے اترنے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اتر آئیں تو ہم مان جائیں گے ہم آسمان کا دروازہ کھولیں یہ سارا دن اس میں چڑھتے رہیں لکالو تب بھی کہیں گے ان سکے رت ہماری تو آنکھیں بند کر دی گئی ہیں ہم کوئی آسمانوں میں نہیں چڑے ہم یہی ہیں آنکھیں ہماری بند کر دی گئی ہیں بل نہ قوم مسورون بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے یہ ایسے ضدی ہیں ایسے ہٹ دھرم ہیں ایسے انادی ہیں کہ ہم یہ کام بھی کریں تو یہ بکواس کریں گے ولک جلناف سمائے بروجن پہلی عقلی دلیل جی ماں قبل سے کیا تعلق ہوگا موزہ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانیں گے اس لیے موجے کا خیال چھوڑو اور دلائل پر غور کرو ولاجالاف سمائے بروجن اور ہم نے بنائے ہیں آسمان میں بروجن برج برج کا لغوی معنی ہے ظاہر ہونا یہ اس کا لغوی معنی ہے عورت جب پردے سے باہر نکل آئے نا تو کہتے ہیں تبرجت یا عورت ظاہر ہو گئی اب اس کا استعمال ان چیزوں پہ ہونے لگا جو دور سے نظر آئیں نمایاں ہوں جیسے محل قلعے تو المراد بالبروج بروج العظام کے تو برج سے مراد کیا ہوگا بڑے بڑے ستارے تحقیق ہم نے بنائے آسمان میں بروجن ستارے ان سماعت دنیا بے زینت الکواقب آپ نے سورت صافات میں پڑھا جی آیت نمبر 6 میں ولاک زین سماعت دنیا بے مسابی سورت ملک اس میں آپ نے پڑھیں گے جی آپ ان شاء اور ہم نے مزین کیا آسمان کو لنا دیکھنے والوں کے لیے وہ ستارے ہیں نظر آتے ہیں نیچے سے آسمان کتنا خوبصورت لگتا ہے وافزنا اور ہم نے حفاظت کی آسمان کی منکل شیطان ان رجیم ہر شیطان مردود سے اسے آسمان کے قریب نہیں آنے دیتے کسی شیطان کو علامن اس طرح کا سما مگر جو چوری چوری سن لے چھپ کے تو اس صورت میں فاطباؤ اس کا تا کرتا ہے شہاب انگارا مبین چمکتا ہوا چوری چوری کوئی جن شیطان آسمانوں کی طرف جائے تو پھر ایک انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے ول ارضا مدد اب ذرا نیچے دیکھو پہلے آسمان دکھائے نا اب کیا کہا اب ذرا نیچے دیکھو ورزا مدد اور زمین کو ہم نے پھیلایا یا رواسیا اور ہم نے رکھے اس زمین میں بوجھ پہاڑ مرادج جی وہ ہم بدنا من منکل شین موزون اور ہم نے اگائی اس زمین میں ہر چیز موزون اندازے سے اندازے کے مطابق جالنا لقوم فیا معیش اور ہم نے بنائی تمہارے لیے اس زمین میں مایش روزیاں شاہ عبد القادر صاحب نے مینا کی شاہ اللہ صاحب نے میں کیا اسباب معیشت اسباب معیشت تمہارے لیے روزیاں بنائی اس زمین میں ومن اور ان کے لیے بھی لستم لہو برازین جن کے تم رازق روزی رسا نہیں ہو ان کی بھی روزیاں بنائی اس سے مراد کون ہے تمہارے نوکر چاکر غلام ایال بچے جانور ان کے لیے بھی روزیاں بنتی بھائی منشین اور نہیں ہے کوئی چیز اللہ ان د خزائن مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے وہ مان نزل ہوں اور ہم نہیں اتارتے ان کو اللہ بے قدر ان معلوم مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق ورنہ ہمارے پاس خزانے ہیں ہر چیز کے اندازے کے مطابق اتارتے رہتے ہیں وہ ارسل نریا اب ذرا فضا میں دیکھو پہلے آسمان دکھایا پھر زمین دکھائی اب فضا دکھا رہے ہیں اب ذرا فضا میں دیکھو وارسل نریا اور ہم نے بھیجی ہوائیں لواکہ رس بھری لا کے خون کی جمع لا کے ہن کی جمع معنی ہوگا حمل والی حمل والی یہ حمل والی کیوں کا اس پانی کی وجہ سے جس پانی کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اسی پانی سے زندگی ملتی ہے اس کے مقابلے میں اریہل عکیم بانج ہوا سورج زاریات آیت نمبر اکتالیس وہاں اس ہوا کا ذکر ہے اریہل حکیم بانج ہوا تو یہ ہوا کون سی ہے حمل والی تو معنی کیا ہوگا پانی سے بھری ہوئی اور ہم نے چلائی ہوائیں ہم نے چلائی ہوائیں لبا رس بھری پانی سے بھری ہوئی فانزل من سمائے مان پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی فاس کئی کو ہو پھر ہم نے تمہیں وہ پانی پلایا پھر ہم نے تمہیں وہ پانی پلایا بمان تم لہو بے خاض نین اور تم نہیں ہو اس کو جمع رکھنے والے اللہ ہی اسے بادلوں میں محفوظ اور جمع رکھتا ہے یا پہاڑوں پر بطور برف باری انہیں محفوظ رکھتا ہے سردیوں میں تم اس کا خزانہ بنانے والے نہیں ہو وہ ان لاہنو اور یقیناً ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں و نہن سون اور ہم ہی وارث ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے ہم ہی باقی رہنے والے ہیں و لکد عالم کو اور ہم جانتے ہیں جو تم میں سے آگے بڑھنے والے ہیں ولکت المن الماخرین اور ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو مستقدمین مین دعوی ماننے والے المستاخرین دعوی نہ ماننے, ماننے والے المستقدمین جو گزر چکے المستاخرین بعد میں آنے والے سب کو ہم جانتے ہیں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المستقدمین منکم ولقد کم علم المستاخرین یہ کنایا ہے جمی ما کانا و ما یقون سے جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا ان سب کا جاننے والا اللہ ہے دعوے توحید کی کتنی جزے ہیں جی دو پہلی جز کیا ہے ہم کن اللہ ہے سب کچھ کرنے والا خالق مالک متصرف قادر قدیر اللہ ہے پوری اقلی دلیل میں اس پر زور دیا جی میں نے یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا آخر میں آ کے اللہ نے دعوے کی دوسری جز کو ذکر کیا قادر بھی میں ہوں اور عالم الغیب بھی میں ہوں ان ربا کا یقین انتر عرب اکٹھا کرے گا ان کو بے شک وہ حکمت والا ہے علم والا ہے ولکد خلقنل انسان یہ اسی دلیل ہی کا حصہ جی دلیل اکلی کا پہلے آسمان دکھائے پھر اس کو کہا زمین دیکھ پھر فضا دکھائی آب اللہ کہتے ہیں اپنی پیدائش کو دیکھ اور میری توحید کو سمجھنے کی کوشش کر و لد خلق نل انسان تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو ہم نے بنایا انسان کو سال خشک مٹی من ان کالے رنگ کی سیا رنگ مصنون ان بدبو دار پانی میں پانی میں بھگونے سے پہلے مٹی کو کہتے ہیں تراب عربی میں جب اسے پانی میں نہ بھگویا جائے اسے کہتے ہیں تراب بھیگ جائے تو کہتے ہیں تین جسے ہم کہتے ہیں کیچڑ بھیگنے کے کافی عرصہ بعد اس کا رنگ سیاہ ہونے لگے تو ہما جب اس میں بدبو پیدا ہو جائے یا اسے کوئی صورت دے دی جائے تو مصنون اور جب خشک ہو جائے تو سلسال اور جب آگ میں پکا لی جائے تو فخار یہ علماء لوغت نے لکھا جی پانی میں بھگونے سے پہلے تورات بھگونے کے بعد تین جب اس کی رنگت سیاہ ہو جائے تو ہما جب اس میں بدبو پیدا ہو جائے یا اسے کوئی صورت دے دی جائے تو مصنون جب خشک ہو جائے تو سلسال اور جب اسے آگ میں پکا لیا جائے تو فخار ولجان نہ خلک اور جنوں کو ہم نے بنایا من قبلو انسانوں سے پہلے منار سموم لو کی آگ سے گرم شدید گرم آگ سے شاہ ولی اللہ صاحب نے مانا کیا آتش سوزا آتش سوزا تو یہ سب کچھ کرنے والے ہم میں ہما کن بھی میں ہوں ہمہ دان بھی میں ہوں تو پھر ہمارے دعوے کو تسلیم کرو کہ اس کائنات میں ہمارے سوا اللہ بننے کے لائق کوئی نہیں ویز کال ربو کللم ملائے کا کس آدم و مقصد کیا ہوتا ہے جس قصے سے ابلیس کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا پرانا دشمن ہے تمہارے بابا آدم کا دشمن ہے اس نے پہلے دن مجھے چیلنج کیا تھا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا اس کے پیچھے چل کے شرک نہ کرو میری نافرمانی نہ کرو اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی خالقم بشر ہم منسل سال میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو میں پیدا کرنے والا ہوں بنانے والا ہوں ایک بشر منسلسال ان خشک مٹی سیاہ رنگ کی بدبودار سے فیلا سب وہی تو ہوں پھر جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر دوں پھر جب میں اسے برابر کر دوں وہ نفق تو فی اور پھونک دوں اس میں اپنی روح اضافت تشریفی اچھی جی اظہار شرف کے لیے اپنی اضافت کر دی روح کی اپنی طرف فکاؤ پس گر پڑو اس کے آگے سجدے میں روح کے آنے کے بعد تم نے سجدہ ریز ہونا ہے تاکہ آدم بھی اپنی برتری کو دیکھ لے فسجد جد تو پھر سجدہ کیا فرشتوں نے کلہم سب نے اجماؤن اکٹھا اللہ ابلیس استثناء منقطع ہے لیکن ابلیس نے کانا من جن فاسا کا ان امر ربی ہی سورت کاف آیت نمبر پچاس کانا منل جن نے ابلیس کو الگ کم ہوا تھا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں سورت آراف آیت نمبر بارہ سورت آراف کی آیت نمبر بارہ میں ہم اسے پڑھ چکے ہیں جی یا ابلیس ہو ما منا کال تسجدہ از امر تک از امر جب میں نے تجھے حکم دیا تھا ابا اس نے انکار کیا این ما ساجدین کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں میں کالا اللہ نے کہا ایبلیس مالا کا تجھے کیا ہوا اللہ تکن ما ساجدین کہ تُو نہیں ہوا سیدا کرنے والوں کے ساتھ تو نے سیدا نہیں کیا آدم کو کالا کہنے لگا لاما کن اسود بشر ان میں وہ نہیں ہوں کہ میں سیدا کروں ایک بشر کو خلکتا ہوں منسلسال ان جس بشر کو تو نے بنایا ہے من سلسال ان خشک مٹی منہاما ان سیا رنگ کی مسنون بدبودار سے اس مٹی کا بنا ہوا اسے میں سجدہ کروں آنا خیروں منو میں اس سے بہتر ہوں میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے جس کا کام اوپر جانا ہے اس کی تخلیق خشک مٹی بدبودار سے ہوئی ہے اس کے سامنے میں جھکوں یہ جو مبتدعین ہے تو یہ پہلے ایک اپنا مسلک بناتے ہیں اس کے لیے پھر یہ دلیلیں ڈھونڈتے ہیں شرک کی کیا دلیل ہونی ہوتی ہے خلاف شریعت کاموں کی کیا دلیل ہونی ہوتی ہے تو انہوں نے لوگوں کو پٹی پڑھائی کہ نبی کو بشر نہیں کہنا چاہیے نبی کو بشر کہنا نبی کی توہین ہوتی اللہ کہتا رہے نبی پاک بھی اپنے آپ کو کہتے رہے ہمیں نہیں کہنا چاہیے یہ دلیل دیتے ہیں یہ ایت پڑھتے ہیں کہ ابلیس نے کہا تھا ابلیس نے لمکون لے اسدا لے بشارین میں بشر کے سامنے جھکو تو سب سے پہلے آدم کو بشر ابلیس نے کہا یہ وہ سگرے کبرے ملا کے سامین سے نعرے لگواتے ہیں پھر پڑی پڑائی قوم ہیں انہیں پتا ہوتا کون قرآن کا آگے پیچھے کا سیاکو سباق کا پتہ ہی کون نہیں ہوتا بیچاروں کو کہتے ہاں جی ابلیس نے بشر کہا تھا لام کن لے لے بشارن اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے سب سے پہلے آدم کو بشر ابلیس نے نہیں کہا سب سے پہلے آدم کو بشر اللہ نے کہا ہے نکالے جو آیت جہاں سے شروع کیا ہم نے بات وید کال ربو کا کون سی آیت ہے اٹھائیس ہاں الحجر کی آیت نمبر اٹھائیس ہے جی اس کال ربو کا لل کا ابھی ہم پڑھ کے آئے انی خال تو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو ممبر پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے کہ عوام بچاروں کو کیا پتا ہے کہ آیت نمبر اٹھائیس میں کیا ہے کس نے دیکھنا ہے قرآن اور کس نے پڑھنا ہے قرآن سب سے پہلے آدم کو بشر ابلیس نے نہیں کہا سب سے پہلے آدم کو بشر اللہ نے کہا ہے ابھی آدم کا خمیر نہیں گوندا گیا ابھی بات مشوروں میں انی خالقم بشرن میں بنانے والا ہوں ایک بشر ابلیس نے تو بعد میں کہا اور حضرت آدم کی بشریت کو کم سمجھتے ہوئے کہا کہ بشریت کا کوئی مقام نہیں ہے اسی لیے تو اسے راندہ درگاہ کر دیا گیا کالا فخر اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے کا رجیم بے شک تم مردود ہے علی کلانا اور تج پر لانت ہے قیامت کے دن تک وہ کہنے لگا اے میرے رب فانذرنی مجھے محلت دے الہ یوم میں اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن تک میری زندگی لمبی کر دے اللہ نے فرمایا فن نہ کمن منظرین پس بے شک تجھے ڈھیل دی گئی وقت معلوم مقررہ وقت کے دن تک قال ربے کہنے لگا اے میرے رب بیما اگوئی اس وجہ سے کہ توں نے مجھے گمراہ کیا اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا لا از ن ہوں میں مزین کروں گا ان کے لیے کس کو نافرمانیوں فرمانیوں کو میں مزین کروں گا ان کے لیے میں خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا انہیں نا گناہ گنا فل زمین میں ولا میں یناؤن مین, مین کو گمراہ کر دوں گا اجمعین سب کو اللہ ابادہ کا منہ مگر تیرے بندے ان میں سے چنے ہوئے المخلص چنے ہوئے تیرے بندے کالا اللہ نے فرمایا ہاضا سراتن علیہ مستقیم ہاضا سراتن اور الزا سے مراد یہی اخلاص یہ جو مخلصین کا لفظ آیا ہے عبادت میں آمال میں اخلاص یہ اخلاص فی عبادت فل عبادات والمال یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے ان عبادی بے شک میرے بندے نہیں ہوگا تیرے لیے ان پر سلطان ان کوئی غلبہ کوئی زور علامن اتبا کا مگر جس نے تیری پیروی کی من الغاوین گمراہ لوگوں میں سے نہ جہنما تخویف ہے جی اور بے شک جہنم لامد ان کا وعدہ ہے اجمعین سب کا ابلیس و منتو اجمین ابلیس و منتو ابلیس کے پیروکار لہا سبا تو ابواب جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لیکل بابن ہر دروازے کے لیے منہم ان میں سے کن میں سے شیطان و منتہ باہو شیتان اور شیطان کے پیروکار اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے جز ایک حصہ ہے مقصوم تقسیم شدہ ہر دروازے سے تو اور تیرے پیروکار گزریں گے ان نل بشارت ہے جو شرک سے بچ گئے فوائد سے بچ گئے اللہ کی نافرمانیوں سے بچ گئے ان کے لیے بشارت ہے جو ان المتقین یقینا پرہیزگار لوگ شرک و نافرمانیاں سے بچنے والے فی جنات وہ باغوں میں و اویون ان چشموں میں ادخلوا اے یو ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں بے سلامن سلامتی کے ساتھ آمنین بے خوف ہو کر اللہ ہمیں انہی میں صرف کر دے اللہ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی سے آمنین بے خوف ہو کر و نزانہ اور ہم نکال لیں گے معافی سدور جو کچھ ان کے سینوں میں ہے من گلن خفگی بوجہ بشریت کے کوئی ناراضگی ہوتی ہے دو مومنوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں اور غلط فہمیوں کی وجہ سے دو مومنوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم وہ دلوں سے ساری خفگیاں بھی باہر نکا حضرت علی رضی اللہ تعالی ن فرماتے ہیں کہ میرے درمیان اور حضرت معاویہ کے درمیان اور تلا و زبیر کے درمیان جو خفگیاں پیدا ہوئیں اور منافقین نے پیدا کر دیں تو اللہ تعالی کہ اس آیت نے ہمیں بڑی تسلی دی کہ یہ ساری خفگیاں اللہ مٹا دے گا اور یہ ساری خفگیاں اللہ دور کر دے یہ سب منافقین کی چالیں تھیں یہ عبداللہ ابن سبا کی ساری کاروائی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسلمان ہوا یہ یہودی تھا اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا حضرت عثمان سے عہدہ طلب کیا آپ نے عہدہ نہیں دیا تو یہ بسرے گیا کوفے گیا مصر گیا اس نے اپنی پارٹی بنائی نئے نئے لوگ مسلمان ہونے والے تھے نبی پاک کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا اور ان کو غلط فہمیاں پھیلائیں عثمان اپنے رشتداروں داروں کو نواز رہے ہیں اپنے رشتے داروں کو عہدے دیتے ہیں اور حضرت علی کو پوچھتے نہیں ہیں خلافت ان کا حق تھا اس نے یہ سارا پروپیگنڈا کیا اور پھر اس نے جالی خط لکھے حضرت علی کی طرف سے خط لکھے بسرے کے لوگوں کو کوفے کے لوگوں کو حضرت علی کے نام سے اب وہاں موبائل بھی نہیں ہے وائرلیس نہیں ہے ٹیلی فون نہیں ہے بندہ پوچھ سکے کہ بھائی آپ نے خط لکھے اب کوفے کا آدمی مدینے کیسے آئے کیسے تحقیق ہو حضرت علی کی مور لگی ہوئی ہے اور سارے اس نے شرارتیں کی بناوٹ بنائی اور ایسی حالت بنا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور پھر اس کے بعد سکون نہ ہوا مسلمانوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساڑھے چار سال خلافت کیے ساڑھے چار سال کتنے بہادر ہیں کتنے شجاع ہیں کتنے دلیر ہیں کتنے زیرک ہیں کتنے بڑے قاضی ہیں ساری سفتیں موجود ہیں ایک انچ زمین بھی فتح نہیں ایک انچ زمین کیوں ان منافقوں نے آپس میں لڑوا کے یہ راستہ بند کر دی حضرت حسن یہ سب کوئی دیکھا کرتے تھے حضرت حسن اس وقت بھی اپنے بابا سے کہتے تھے بابا یہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں نا یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں یہ ہمیں خراب کر رہے ہیں اس وقت بھی وہ اپنے لیکن ان کی بات بنتی نہیں تھی اس طرح انہوں نے حضرت علی کو گھیر لیا تھا نا کہ حضرت علی مجبور ہو گیا بس کیوں ہی حضرت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اقتدار خلافت آئی اختیار آیا انہوں نے پھر دیر بھی نہیں لگائی چھ مہینے کے بعد انہوں نے سلو کا پیغام بھیجا اور معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دی پھر جب حضرت حسن نے پھر جب حضرت حسن نے معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو ہم جو حسن کے ماننے والے ہیں ہم نے بھی معاویہ کا ساتھ دے دیا ہم نے بھی کہا ہم معاویہ کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم حسن کے ماننے والے ہیں جس سے حضرت حسن سلو کر لیں ہم ان سے جنگ کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں پھر تو ہم حضرت حسن کے دشمن ہوئے جس بندے سے حضرت حسن سلو کر لیں تو ہم اس سے جنگ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد حسن کے دشمن ہیں نہ جس سے حسن کی سلو ہے اس سے ہماری بھی سلو ہے جو لوگ معاویہ سے سلو نہیں نہ کرنا چاہتے وہ حضرت حسن کے دشمن ہیں اگر انہیں حضرت حسن سے پیار ہوتا نا وہ یوں ہی نام لیتے ہیں حضرت حسن کا اگر انہیں حضرت حسن سے پیار ہوتا تو جس شخصیت سے حضرت حسن نے سلو کر لی تھی نا ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ بھی اس بندے سے سلو کرتے حضرت حسن کی سلو نے خدا کی قسم بڑے داغ دھوئے ہیں جی ساری چیزیں ہی مٹا دی ہیں انہوں نے حضرت حسن کی سلوں نے تو جو کوئی خفگی ہے مومنوں کے دلوں میں آپس میں بشری تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے کچھ نیچے والے لوگ خراب کرتے ہیں چمچے تو یہ ساری خفگیاں اللہ مومنوں کے دلوں سے کیا کر دے گا دور کر دے گا اخوان بھائی بھائی بن جائیں گے اللہ سور متقابلین تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے لا فیہ نصابن نہیں پہنچے گی انہیں اس جنت میں نصابن کوئی تکلیف نصابن کوئی رنج یہ بڑی ہیں جی جنت کی بڑی نیمتیں جی اللہ اکبر پر کوئی رنج کوئی غم کوئی تکلیف نہیں پہنچی یہ دنیا کیا ہے مصیبت رنج غم یہ پریشانی وہ پریشانی ایک پریشانی سے ہٹے دوسری پریشانی دوسری سے نکلے تیسری پریشانی فرمایا کوئی پریشانی کوئی غم کوئی تکلیف کوئی بیماری بماہوں مناب مخرجین اور وہ وہاں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے یہ سب سے بڑی نعمت ہے جی نبے عبادی خوشخبری ہے میرے بندوں کو بتا میں بخشنے والا مہربان ہوں وانا عذابی حول عزاب العلیم یہ تخویف ہو گئی جی اور بے شک میرا عذاب وہ عذاب ہے دردناک مانو گے تو میں بخشنے والا مہربان ہوں نہیں مانو گے تو میرا عذاب ہول عذاب العلیم و نبے عمر ضیف ابراہیم حال سنا ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا ہے کوئی رب جی ماں قبل کے ساتھ ماں قبل میں کیا بیان ہو رہا ہے جنتی جنت میں جائیں گے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تکلیف نہیں پہنچے گی نکالے نہیں جائیں گے میرے بندوں کو بتا میں بخشنے والا مہربان ہوں میرا عذاب عذاب علیم ہے انہوں نے ابراہیم دے مہمان دا حال سنا بظاہر تو کلام بالکل ماں قبل سے غیر مربوط ہو گئی اللہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمائے اور رحمت کی برکھا برسائے کیا حل کی ہے جو انہوں نے وہ کہتے ہیں تخویف دنیاویہ کے پانچ نمونے اللہ نے پیش کرنے ہیں پانچ نمونے پہلا نمونہ آگے آ رہا ہے فلما جا آلوتنل المرسلون یہ پہلا نمونہ ہے تخویف دنیاویا کا میں لوت سے نبے ہو منظیف ابراہیم یہ نمونہ اول کی تمہید ہے نمونہ اول کی کیا ہے تمہید اور حال سنا ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا اس داخل ہوا لے جب وہ مہمان داخل ہوئے ابراہیم پر فکال السلامہ تو وہ کہنے لگے السلام علیکم کالئینہ من منکم واجلون ادماج قصہ آپ کہیں جگہوں پہ پڑ چکے ہیں ترتیب آپ کے علم میں حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اندر گئے بچھڑا ذبح کیا بھونا تلا لائے فرشتوں نے نہ کھایا ہاتھ ان کے نہ بڑھے تو حضرت ابراہیم نے کہا ان منکم وجلون ہم تم سے خائف ہیں وجلون ڈر آتا ہے خائف ہیں کالولا تجل فرشتے کہنے لگے نہ ڈریے انا نشیروں کا ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں بے غلامن ایک لڑکے کی علی من جو ذی علم ہوگا سامنے آئے ہیں فرشتے انسانی لباس میں انسانی شکل میں اور حضرت ابراہیم کو ان کی حقیقت کا پتا نہ چل سک ڈر رہے ہیں فرشتے کہتے ڈریے نہیں جسے سامنے کھڑے ہوئے فرشتے جو انسانی لباس میں آئے ہیں اس کی حقیقت کا پتہ نہ چل سکا اسے سارے جہان کی خبریں کیسے ہو سکتی کالا حضرت ابراہیم نے کہا ابشرت مونی کیا تم مجھے خوشخبری سناتے ہو الا ام سنیل کے باوجود اس کے کہ مجھے پہنچ چکا ہے بڑھاپا فا بیما تو بشیرون یہ کیسی خوشخبری ہے ابشر اب تمونی استباد نہیں ہے جی استحجاب ہے جی استباد نہیں پیغمبر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو نہیں سکتا بلکہ تعجب ہے کالو فرشتے کہنے لگے بشرنا قبل حق ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں پختہ بات کی یا سچائی کے ساتھ فلا کم من القانتی پستون نہ ہو نا امید لوگوں میں سے حضرت ابراہیم نے کہا وہ میں یقنت مر رحمت ربی نہیں نا امید ہوتا اپنے رب کی رحمت سے اللہ مگر گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں کالا ہما ختب حضرت ابراہیم نے کہا کیا معاملہ ہے تمہارا کیا مہم ہے تمہاری شاہ القادر کیا مہم ہے تمہاری ایوہر مرسلون اے بھیجے ہو فرشتو کہاں کے رادے کالو انا اور سلنا کہنے لگے ہم بھیجے گئے علاقوں میں مجرمین مجرم لوگوں کی طرف اللہ کے نافرمان لوگوں کی طرف اللہ آ لوت مگر لوت کے گھر والے یعنی پیروکار جو لوت کو مان گئے انجو ہم اجمعین ہم بچانے والے ہیں ان سب کو لوت کے پیروکار سب بچیں گے علم راتاؤ مگر اس کی بیوی قدرنا ہم نے طے کر لی ہے بامر با الہی ہم نے طے کر لیا بامر با الہی انالمن الغابرین کہ وہ رہے گی پیچھے رہنے والوں میں الباقین فل عذاب جن پر عذاب آنا ہے نا وہ انہی میں رہے گی یہ تمہید ہو گئی تھی جی. نمون اول تخویف دنیاویہ کا حضرت لوت کی قوم سے اس کی یہ تمہید ہو گئی تھی جی. فلما یہ آ جی نمونہ اول تخویف دنیا کا پہلا نمونہ جن لوگوں نے ہماری بات کو نہیں مانا اور ہمارے نبیوں کی تقسیف کی ہم نے ان سے کیا سلوک کیا اے مشرقین مکہ اب وقت ہے مان جاؤ ورنہ عذاب آئے گا تو پچھتا پھرو گے فلما جا پھر جب آئے لوت کے گھر المرسلون وہ بھیجے ہوئے فرشتے پہنچ گئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں کال ان کم منکرون حضرت لوت نے کہا تم لوگ ہو منکرون اوپرے عبد ال صاحب نے میں کیا جی اوپرے اس کا مطلب ہے یہ دلی کی زبان ہے اور بڑی پرانی زبان ہے دلی کی اردو ہے اوپرے ہم سمجھ رہے تھے یہ صرف پنجابی میں بولا جاتا ہے اوپری گلے یہ شاہ ابد القادر صاحب نے میں کیا منکرون اوپرے شاہ ولی اللہ صاحب نے میں کیا نا آشنا نا اب آپ کر لو اج نبی تم لوگ ہو اجنبی سامنے کھڑے ہیں فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوت ان کو پہچان نہیں رہے ہیں تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو کبھی دیکھا نہیں ہے تمہیں کالو حضرت لوت کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہیں میرے دشمن نہ ہو پیغمبر ہے ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے کوئی دشمن ہے نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں کالو بل جے نا کا کیا ماجنا جی نہ کالے ذرے کا ماں جی کا لے ذرے کا ہم تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو ہم تو لائے ہیں تیرے پاس بیما کانو وہ چیز جس میں یہ جھگڑتے ہیں مراد عذاب ہے جس میں یہ جھگڑا کر رہے ہیں کب آتا ہے عذاب کہاں ہے عذاب لے کے کیوں آتا عذاب ہم وہ عذاب لے کے آئے ہیں وہ آئینا کا بالحق اور ہم لائے ہیں تیرے پاس یقینی بات بالحق عذاب مراد ہے یقینی بات وہ انا اور ہم سچے ہیں فسرے بے پس کا لے کے چل اپنے گھر والوں کو کت منلائی رات کے کسی حصے میں کتن حصہ و تب ادبار اور خود ان کے پیچھے پیچھے چل ولا یلتف من کم آد اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھے تم میں سے کوئی ایک ومزو چلے جاؤ ہائی سو جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے ارض شام جی کچھ لوگوں نے ارض مصر کا شاہ ول صاحب نے زمین شام کہا جی. چلے جاؤ وہاں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا وکزینا آئیے زال کل اور ہم نے وہی کے ذریعے یہ حکم بھیجا المر حکم اور ہم نے وہی کے ذریعے یہ حکم بھیجا کیا اندا بہا لائے کہ بے شک جڑ ان لوگوں کی مختو کٹ جائے گی مثبہین صبح ہوتے حضرت لوت کو ہم نے وحی کی کہ صبح کے ٹائم ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں گے وجال تے یستب شیرون اور آ گئے شہر کے لوگ یستب شیرون خوشیاں مناتے وہ فرشتے خوبصورت بچوں نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے نا خوشیاں ناچتے کودتے آ گئے حضرت لوط نے کہا انہا اولا ضعیفی بے شک یہ میرے مہمان ہیں فلا تفزون مجھے رسوا نہ کرو عام لوگوں کے سامنے و اللہ اللہ سے ڈرو ولا تخزون مجھے شرمسار نہ کرو مہمانوں کے سامنے کالو قوم کے لوگ کہنے لگے اوالم ننہ کا انلعالمین کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا انل عالمین جہان بھر کے لوگوں کی مہمان نوازی سے یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے مینا کیا از میزبانی غریباں مسافروں کی میزبانی کرنا شاہ عبد القادر سر میں نے کیا؟, کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا جہان کی حمایت سے تو ان کی حمایت کر رہا ہے بچا کے رکھا ہوا ہے نے ان کو تھیکا لے ہو یا پوری دنیا دی میں مہمان نوازی کا کالا حضرت لوتنے کا ہاؤ لائے بناتی یہ ہیں میری بیٹیاں ان کون تم فائلین اگر تم ہو کرنے والے تو ان سے نکاح کر لو قوم کی بیٹیاں مراد دیں جی. جیسے گاؤں کے بوڑھے لوگ دوسری لڑکیوں کو بیٹیاں کہہ کے بلا لیتے تو حضرت لوت نے بھی اس نسبت سے کہا کہ تمہارے گھر میں جو عورتیں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں تو نکاح کرو لا عمرو کا تیری زندگی کی کسام ہے انہم لفی سکرت بے شک وہ لوگ تھے فی سکرت اپنے نشے میں وہ جو شہابت کا نشہ تھا شاہ ابد القاد صاحب نے کہا مستی اپنی مستی میں یا معاون سرگردان مدہوش اس طرح نشہ مستی کا چڑھا ہوا تھا نا مدہوش ہو رہے تھے تیری زندگی کی قسم یہ انہی فرشتوں کی بات ہے اور مخاطب حضرت لوت ہیں اور کچھ مفسرین کہتے ہیں اد خال اور مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دخال اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو درمیان میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح مدہوش تھے کس طرح مست ہو چکے تھے کس طرح وہ گمراہ تھے کس طرح وہ نشے میں تھے تیری زندگی کی قسم ہے گل بات یہ ہے کہ وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے قسم کی ایک قسم دعا بھی ہے مولانا حسین علی کہتے ہیں یہاں دعا کا مین ہے لامروں کا شالا توں جیویں گل اے وے یوں مانا کرتے ہیں مولانا حسین علی یعنی پیچھے فرشتوں کا کلام آ رہا ہے اللہ اس مستی کو نشے کو بیان کرنے کے لیے اپنے نبی کو بتاتے ہیں شالہ میں جی گل اے وے کہ وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے فاقدہ تم اس پھر پکڑ لیا ان کو نے مشرقین صبح ہوتے سورج نکلتے فجالنا آلیا سافلا پھر ہم نے کر دیا اس کو اوپر نیچے کر دیا اس بستی کو اوپر نیچے نیچے والا حصہ اوپر کر دیا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا جس طرح کا وہ فیل کرتے تھے نا ہم نے بھی سزا اس کے مطابق دی وہ امتر نال اور ہم نے برسایا برسائے ان پر پتھر من سجیلن کنکر کے ان فیضا لکل آیاتن بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں للمتوسمین متوسمین متفکرین متفق کے رین کا مینہ ہوتا ہے بھانپنا بھانپنا بات کی اصلیت تک پہنچنا غور و فکر کرنے والے لوگ غور و فکر کرنے والے لوگ وہ انح اور بے شک وہ بستی لب سبی آباد رستے پر ہے مقیم ہمیشہ چلنے والا راستہ یمرون علیہ من الحجاز ال شام یہ جب حجاز سے شام کی طرف جاتے ہیں نا اسی مین سڑک سے گزر کے جاتے ہیں جس کے اوپر ہے وہ بستی اب اس وقت وہاں پانی پانی ہے جی جس نے دریا کی صورت اختیار کر لی اس میں کوئی آبی جانور زندہ نہیں رہتا جی اس لیے اسے بہر میت بھی کہتے ہیں اس کا نام ہے بہر میت کوئی دریائی جانور اس میں زندہ نہیں رہتا بہر لوت بھی اس کا نام ہے آج تو لوگ وہاں سیر سپٹے کے لیے جاتے ہیں سیر کے لیے جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں سیر کرتے ہیں حالانکہ عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی اللہ نے کس طرح انہیں تباہی کے گھاٹ اتارا اور کس طرح برباد کیا ہزاروں سال گزر گئے آج بھی وہاں کالا پانی ہے اور اس میں اثر یہ ہے کہ کوئی آبی جانور دریا میں رہنے والا جانور آج بھی وہاں زندہ نہیں رہتا ان فیضا لے کلا آیتن بے شک اس میں البتہ نشانی ہیں مومنوں کے لیے فیضال کا کس میں مومنوں کے لیے کیا نشانی ہے کہ امتحانات کے بعد آزمائشوں کے بعد کامیابی حق والوں کو ملتی ہے وہ انکانہ صاحب العقت تخفیف دنیاویہ کا دوسرا نمونہ جی قوم شعیب قوم شعیب جی اور یقیناً تھے ایکہ والے ایکہ کے باشندے لظالمین ظالم نافرمان فرمان مشرق بھی کم تولتے ہیں کم ماپتے ہیں ایکہ گھنے درختوں کی جگہ مدین کا علاقہ زرخیز تھا گنجان آباد تھا درخت زیادہ تھے اس لیے مدین ہی کو ایکہ کہہ دیتی بعض مفسرین نے کہا کہ ایکہ الگ بستی ہے مدین الگ بستی ہے مدین کی تباہی کے بعد حضرت شعیب کو ایکہ کی طرف مبوس کیا گیا تھا یہ بات مفسرین کا خیال ہے رولمانی نے بھی اس کو نقل کی لیکن پہلا کال مناسب ہے کہ ایک گھنے جنگل گھنے درخت گنجان آباد زرخیز ایک مدین ایک کی ہے یقیناً تھے ایکہ کے لوگ ظالم فن تکمنا منم. ہم نے ان سے پھر بدلہ لیا انتقام لیا وہ لب امام مبین اور بے شک یہ دونوں کون قوم لوت کی بستی اور ایک بے شک وہ دونوں لب امام مبین کھلی شاہراہ پہ ہیں مبین کھلی کھلی شارا پہ ہیں یعنی مین روڈ پہ ہیں یہ دونوں بستیاں مدین بھی اور قومیں لوت کی بستی بھی اسماعیلی اور آگا خانی فرقے کے عقائد و نظریات کیا ہیں ان کے بارے مکمل ریسرچ کے لیے کون سی کتاب پڑھی جائے مکمل رہنمائی فرمائیں یہ اسماعیلی جو ہیں یہ شش امامی ہیں چھ امام اور اہل تشیع جو ہیں یہ اسنا آشریا ہیں بارہ امام حضرت جعفر صادق نے خلافت اسماعیل بیٹے کے سپرد کی تھی اور پھر ان سے واپس لے کر دوسرے بیٹے کو دے دی لیکن اسماعیل خلافت کا دعوے دار رہا تو یہاں سے اسماعیلی فرقے کی بنیاد پڑ گئی کوئی ایسی کتاب فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے لکھی گئی ہیں کتابیں لیکن میرے ذہن میں نہیں ہیں کوئی کتاب ذہن میں آئے گی تو آپ کو ضرور بتائیں گے جی یہ جو مولانا عبد الرحمٰن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے یہ اچھی تفسیر ہے لیکن یہ اہل حدیث مکتبے فکر سے تعلق رکھتے ہیں اچھے عالم ہیں اور اچھا قلم ہے تفسیر بھی اچھی ہے جی حرم نام رکھا جا سکتا ہے جی مشتاق الرحمن کراچی سے سلام کہہ رہے ہیں جی مجھے بھی آپ کو بھی وعلیکم السلام کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کے بعد پہلی عید ہو تو سب رشتے اس کے غم میں روتے ہیں نہیں جی شریعت میں بیوی کے علاوہ جس کا شوہر مر جائے اس کے علاوہ ہر بندے کے لیے صرف سوک کے تین دن تین دن سے علاوہ سو کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ مرنے کے بعد پہلی عید پر رشتہ داروں کا آنا اور کہ عید وہاں کرنی ہے اور پھر اس دن رونا کپڑے نہ پہننا یہ بالکل غلط بات ہے جی اگر کسی کو زکوٰۃ کی رقم دیتے ہوئے یہ نہ بتایا جائے کہ زکوات کی رقم ہے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی ہو جائے گی رقم دیتے ہوئے آپ نیت کریں کہ یہ زکوٰۃ ہے اسے آپ تحفے کے طور پہ دے دیں تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یہ جو منوقرہ صاحب ابداطن اس میں لکھا ہے کہ یہ موضوع روایت ہے اس کو دیکھنا پڑے گا جی دیکھیں گے اس کے بعد اس پر گفتگو کریں گے اگر یہ صاحب جنہوں نے یہ لکھا ہے ندیم خان بلوش صاحب یہ اگر اس پر کچھ لکھ کر دے دیں کہ فلاں راوی اس پر موضوع ہے چلو لکھا آگے گیا چلو ٹھیک ہے لوت علیہ السلام کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ کیا ہے لیکن وہ جو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ وہ لواتت اور یہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا غسل فرض ہو اور فجر کی رضان کے بعد غسل کرنے میں کوئی حرج تو نہیں جی کوئی حرج نہیں ہے آ, اگر آپ روزہ پہلے رکھ لیتے ہیں سیری کھا لیتے ہیں اس کے بعد آپ غسل کر کے صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی نہیں جی اگر معاہدین کی کوئی مسجد نہ ہو تو کسی مشرق بتی آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی آپ اپنے گھر میں تکبیر کہہ کر نماز پڑھ سکتے ہیں جی امبیا کا ذکر سب سے زیادہ کس صورت میں ہے سورت انبیاء میں کئی نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے جی قرآن میں انبیاء کی دعوت صرف خطہ عرب میں ثابت ہوتی ہے جبکہ قرآن میں ہے کہ آپ کو ہر امت کے لیے نظیر بنا کر بھیجا گیا ہے کیا حدیث میں دوسرے خطوں میں انبیاء کا ذکر ہے یہ انبیاء تو مختلف خطوں میں مختلف علاقوں میں مبوس ہوتے رہے آتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اور آپ کی رسالت ہے وہ ساری کائنات کے لیے ہے جی مشرق سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے ہاں اگر مشرق آدمی سچے دل سے توبہ کر لے تو ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے حقوق العباد جو ہیں جہاں تک کوشش ہو سکے وہ ان لوگوں کو دیکھے جن کے حقوق دینے ہیں تو وہ حقوق واپس کرنے چاہیے جی شیعہ کی اصلیت پہچاننے کے لیے کوئی کتاب بتائیے یہ مولانا مولانا قاضی طاہر الحاشمی حویلیاں کے ہمارے دوست ہیں بڑے محقق عالم ہیں انہوں نے اس پر کتاب لکھی ہے جی اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں اور اہل حدیث مکتب فکر کے مولانا احسان الائی ظہیر صاحب نے اہل تشیو کی پر ایک کتاب لکھی ہے اس کو پڑھیں جی لوگوں کے <تصفح> بارے میں بہت زیادہ بہت <بل> زیادہ بہت <تصفح> بہت